آج میں کتاب پڑھنے لگا ہوں میراج سے متعلق ہے امید ہے اس میں حاضر ناظر کا مسئلہ بھی کلیئر ہوگا اور کچھ مختلف امید ہے کچھ بات بھائیوں نے سنی ہوگی کچھ بھائیوں نے نہ سنی ہوں گی تو نئی نئی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تو شروع جب میں کروں گا تو وہ حضرت علیہ نبی نا کے قبر مبارک میں مزار مبارک میں ان کے اپنے نماز پڑھنے سے ہم شروع کریں گے ٹھیک <تصحق> <سؤال> ہے مولانا محمد مبارکم علی رسول اللہ, آلک اللہ جب آواز میری ادھر ادھر ہو جائے برائے کرم ذرا لکھ دیجیے گا ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ اس سے میں سوال پوچھوں گا آپ سے میں پڑھ تو رہا ہوں ساتھ ساتھ لیکن اس میں آپ سوال پوچھوں گا ٹھیک امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کیا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں قصیب احمر کے نزدیک حضرت نبینا کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے حضرت سیدنا محمد مصفا صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے حضرت موسا کی قبر میں موسا کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا پھر جب مسجد اکثر پہنچے تو وہاں بھی حضرت موسا کو موجود پایا اب اس پر اشکال یہ ہے کہ حضرت موسا سے محمد مصفا کیسے نکل گئے ہیں ہو گئے ہیں تو یہ حجیب سے ثابت ہوتے ہیں امبیا اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیا حضرت موسا کا حضور سے آگے نکلنا تب لازم آتا ہے جب حضور بھی اپنی رفتار سے جاتے اور حضرت اور حضرت موسا حضور سے پہلے پہنچ جاتے لیکن یہاں پر احسان نہیں ہے کیونکہ محمد مصطف صلی اللہ علیہ وسلم براغ کی رفتار سے جا رہے تھے اور حضرت موسا نبوت کی رفتار سے جا رہے تھے اور ایک براغ تو کیا ہزار براغ بھی ہوں تو نبوت کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتے دوسرا جواب یہ کہ نبی ایک وقت میں کی جگہ موجود ہوتا ہے حضرت موسا علیہ نبی اس وقت قبر میں نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقسام میں بھی تھے اور اسی وقت چھٹے آسمان پر بھی موجود تھے علامہ نبوی لکھتے ہیں کہ قاضی آیاز المالکی نے کہا آپ نے حضرت موسا علیہ نبینا کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا حالانکہ آپ نے بہتر مقدس میں امبیا علیہ السلام کو نماز پڑھائی اور آپ نے انبیاء علیہ السلام کو ان کے مراتب کے مطابق مختلف آسمانوں میں دیکھا جنہوں نے آپ کو سلام کیا اور خوش آمدید کہا اس کا جواب یہ کہ آپ نے آسمان پر چڑھنے سے پہلے قصیب احمد کے پاس حضرت موسیٰ علیہ نبینا کو قبر میں دیکھا پھر اسی راستے میں ان کو بیت المقدس میں دیکھا پھر حضرت موسیٰ علیہ نبینا آپ سے پہلے آسمان پر پہنچ گئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ نے بیا السلام کو بیت المقدس میں دیکھا اور ان کا نماز پڑھائی اسی وقت آپ نے ان کو آسمانوں پر دیکھا یعنی انبیاء علیہ السلام بے بیت المقدس میں بھی تھے اور آسمانوں پر بھی تھے انہوں نے آپ سے سوالات کی اور آپ کو خوش آمدید کہا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سدرا سے واپسی کے بعد آپ نے انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں نماز پڑھائی پھر واپسی میں حضرت موسیٰ کی قبر پاس سے گزرے لیکن یہ آخری فکر جو ہے یہ ان کا وہ نہیں ہے لیکن قاضی آیاز المالکی بہت بڑے بزرگ ہیں تو علامہ مشتانی ابھی مالکی نے بھی قاضی ایاز کی نقل کیا مصنف یعنی غلام رسول سعیدی صاحب کے نزدیک قاضی ایاز الملک کا بیان کردہ آخری احتمال مردود ہے کیونکہ حدیث صحیحہ میں تصریح کے ساتھ ہے کہ پہلے آپ نے مسجد میں انبیاء علیہ السلام کی امامت کی پھر آپ نے آسمانوں پر عروج فرمایا امام بہن کی لکھتے ہیں جس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے حضرت موسا علیہ نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پھر دوسری حدیث میں ان کو آسمان پر دیکھنے کا ذکر فرمایا ان حدیث میں کوئی مناحات نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلما نے بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے ان کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پھر ان کو آسمان پر دیکھا اسی طرح جن انبیاء علیہ السلام کو بیت المقدس میں دیکھا پھر ان سب کو آسمانوں پر دیکھا پھر ان میں کوئی استفرات نہیں ہے کیونکہ انبیاء امبیا علیہ السلام شہداء کی طرح ہے بلکہ ان سے افضل اور اعلیٰ حیات کے ساتھ زندہ ہیں اس لیے ان کے مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر پایا جانا جائز ہے جیسے کہ مخبر صادق نے اس کی خبر دی ہے علامہ عبد اشارانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ معراج کے فوائد میں سے یہ ہے کہ ایک جسم ایک آن میں دو جگہ موجود ہو سکتا ہے جیسے کہ پہلے آسمان پر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو حضرت آدم کی نیک اولاد میں دیکھا اسی طرح آپ نے حضرت آدم حضرت موسا اور دیگر امبیا علیہ السلام کو آسمانوں میں دیکھا حالانکہ تمام امبیا علیہ السلام اس وقت زمین پر اپنی اپنی قبروں میں تھے کیونکہ کہ آپ نے متقن فرمایا میں نے آدم کو دیکھا میں نے موسا کو دیکھا میں نے ابراہیم کو دیکھا یہ نہیں فرمایا میں نے آدم کی روح کو دیکھا یعنی میں نے یا میں نے موسا کی روح کو دیکھا جب آپ آسمان پہ حضرت موسا اللہ نبینا کی طرف لوٹ کرائے تو بہی نہیں اسی وقت میں آپ حضرت موسا نبین اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے جیسے کہ حدیث شریف میں مذکور ہے ٹھیک ہے یہ میں اس میں سے آپ سے سوال پوچھوں گا لیکن میں آج سب پڑھ رہا ہوں اس الحال یہ اپنے ذہن میں رکھے تو جو شخص اس کا قائل نہیں کہ ایک جسم ایک آن میں دو جگہ ہو سکتا ہے وہ اس حدیث پر کس طرح ایمان لائے گا سو so اگر تم مومن ہو تو مان لو اور اگر عالم ہو تو اعتراض نہ کرو اور تمہارے لیے تعویر کرنا جائز نہیں ہے جو زمین میں تھے وہ ان کے غیر تھے جو آسمانوں میں تھے کیونکہ آپ نے مطلق فرمایا میں نے موسا کو دیکھا اسی طرح جن دیگر انبیاء علیہ السلام کو دیکھا ان کے متعلق بھی اسی طرح فرمایا آپ نے فرمایا کہ میں نے موسا کو دیکھا اگر آپ نے ان کے غیر کو دیکھا تھا تو الیاز بلّہ آپ کا ارشاد غلط ہوگا اب تھانوی صاحب سنیے حضرت اعظم نبی نبینہ جمی انبیاء میں اس وقت بیت المقدس میں بھی مل چکے تھے اور اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں اور اسی طرح بکیہ سماوات انہیں آسمانوں میں جو انبیاء علیہ السلام کو دیکھا سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے کہ اس کی, حقی... اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جس سے تشریف رکھتے ہیں اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تبسل ہوا ہے یعنی غیر انصری جسد سے جس کو صوفیاء جس میں مثالی کہتے ہیں روح کا تعلق ہو گیا اور اس جسد میں تعدد بھی اور ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے لیکن ان کے اختیار سے نہیں ہے بلکہ محض بقدرت و مشیت حق اور ظاہرا یہ جسم مثالی جو دونوں جگہ نظر آیا الگ الگ شکل رکھتا ہے اس کے باوجود لکھائے بیت المقدس کے آسمان میں نہیں پہچانا البتہ حضرت عیسیٰ نا چونکہ آسمان پر مائل جسد ہیں ان کو وہاں دیکھنا مال جسد ہو سکتا ہے لیکن ان کو جو بیت المقدس میں دیکھا وہ مال جسد نہیں تھا بلکہ بالمثال مثال تھا کہ تعلق روح کا جس دن مثالی کے ساتھ قبل الموت بھی بطور خر کے عادت کے ممکن ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ بھی ممکن ہے کہ بیت المقدس میں مال جسد ہو اور آسمان سے وہ آ ہو ہوں یا دونوں جگہ مال جسد ہو اول آسمان سے مال جسد کے مطلب کے جسم کے ساتھ اول آسمان سے بیت المقدس آئے پھر یہاں سے وہاں پہنچ کے مگر خلاف ظاہر ہے تھاروی صاحب نے جو لکھا ہے کہ امبیا علیہ وسلام اسام اصلیہ کے ساتھ اپنی قبروں میں تھے اور اسام مثالیہ کے ساتھ آسمانوں پر تھے اور ان کی روحوں کا دونوں جسموں کے ساتھ تعلق تھا یہ صحیح سب کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں لیکن ان یہ دیکھنا صحیح نہیں ہے یہ لکھنا صحیح نہیں ہے کہ اجسام مثالیہ اجسام اصلیہ کے صورت مغائر ہوتے ہیں اس لیے آپ نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں پہچانا یہاں پر خطہ غلطی پہ اور حضرت جبراہیل کو بتانا پڑا کیونکہ اگر اجسام مثالیہ اجسام اصلیہ کے صورت مغائر ہوں تو پھر ان کو اجسام مسلیہ کہنا درست نہیں ہوگا در حقیقت اجسام مثلیہ اجسام اصلیہ کے ساتھ صورت مماثل ہوتے ہیں اور دونوں میں ایک ہی روح بیک وقت متصرف ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے ایک جسم کے متعدد اعضاء روح واحد بیک وقت متصرف ہوتی ہے اسی طرح جسم متعددہ میں بھی ایک روح بیک متصرف ہوتی ہے اور چونکہ دونوں جسم میں روح واحد متصرف ہوتی ہے اس لیے ان کو شخص واحد کہا جاتا ہے اس لیے آپ کے ارشاد بھی صحیح ہے کہ میں نے شب معج حضرت موسا کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا پھر اسی شخص ان کو مسجد اقسہ میں دیکھا اور اسی شخص ان کو چھٹے آسمان جاتے ہوئے اور آتے ہوئے متعدد بار دیکھا باقی رہا حضرت ابراہیل کا تعارف کرانا کہ یہ حضرت موسا ہے اس سے لازم نہیں آتا کہ آپ نے ان کو پہچانا نہیں تھا بلکہ حضرت ابراہیل کا تعارف کرانا اپنے فرض منصبی کو ادا کرنا تھا اور اپنی خادمانہ حیثیت کو ظاہر کرنا تھا سبان اللہ کیا بات ہے جناب سمجھ آ آپ کو سم آپ کے پڑھ لے رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی عمر علی والر یعنی انبیاء جس جس جو جس میں جو ہوتا ہے نا ایک مثالی ہوتا ہے ٹھیک ہے جس میں اصلی تو جس میں اصلی کے ساتھ وہ اپنے اپنے قبر مبارک میں ہوتے ہیں جس میں مثالی کے ساتھ وہ مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ علماء کے میں ابھی واردہ بیان کرنے لگوں اور بھی اچھا یہ سنب میں جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ سرکار وسلم حاضر اور ناظر ہے یہ کیا ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ یہ مسئلہ تو سنیے اب ٹھیک ہے یہ حاضر ناظر صوفیاء کرام اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول السلم اپنے جسد اصلی اور معروف تشخط کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں کہ کوئی معنید یہ کہے کہ جب تم کرسی پر ہو تو بتاؤ کرسی کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے یہ تو اللہ کے لیے بھی آ جاتا ہے کہ کرسی کے نیچے اللہ ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ حاضر ناظر کا ذرا یہ جو چکر رہے نا آج بڑا اہم پوائنٹ ہے اگر آپ کرسی کے نیچے نہیں ہیں تو ہر جگہ حاضر ناظر نہیں ہے اور اگر کرسی کے نیچے ہے تو تم بڑے بے اور گستاخ ہو یہ سوال آپ کر سکتے ہیں جناب جناب اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں ہر جگہ پہ آزر نازر ہیں تو پھر تو یہ اللہ کے لیے بھی ہر جگہ پہ آزاد نازر ہے تو اگر تم پھر کرسی پہ ہو تو اس کا مندر ہے کہ تمانا رزب اللہ پھر تو ہم سے الٹا سوال کریں گے نا وہ کہتے ہیں اللہ حضرت ناظر صف اللہ او کے مان گئے جناب تو پھر جب آپ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو کرسی کے نیچے بھی کوئی تومانا رزب اللہ وہ ہوں گے اگر وہ آپ کو کہیں گے وہ آپ کو گستاف ہو کر رجور کی کرسی کے نیچے اور تم کسی کے اوپر بیٹھے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ حاضر اور نازر کا یہ معنی نہیں کہ آپ اپنے جسم میں اصلی اور معروف تشخص کے ساتھ بھائی نہیں ہر کا موجود ہیں بلکہ آپ اپنے جسم میں جیسے اصلی اور معروف تشخص کے ساتھ اپنے روزے انور میں جلوے فرما وہاں آپ کے مختلف اشغال ہیں آپ قبر منور میں نماز پڑھتے ہیں تجلیات تجلیاتی الہیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں صفات باری کا مطالعہ کرتے ہیں زائرین کے سلام کا جواب دیتے ہیں ان کی درخواستوں پر توجہ فرماتے ہیں ان کے لیے دعا فرماتے ہیں ان کی شفاعت کرتے ہیں آپ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں آپ نیک امال پر خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہمت کرتے ہیں بڑے آمادیوں پر رنجیدہ ہوتے ہیں اور استفار کرتے ہیں کائنات کا ملاحظہ فرماتے ہیں اور جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جس میں مثالی کے ساتھ ساتھ تشریف لے جاتے ہیں بعض اوقات کسی کی عیادت فرماتے ہیں کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں کسی ستم رسیدہ کی مدد کرتے ہیں کسی کو حدیث پڑھاتے ہیں کسی کو فکری مسئلہ بتاتے ہیں کسی کو محض اپنے جمال دل نواز سے شاد کرتے ہیں اور اگر ایک وقت میں متعدد جگہ جانا چاہیں تو بیک وقت متعدد جگہ جس میں مثالی کے ساتھ تشریف لے جاتے ہیں سبحان اللہ یار سبحان اللہ لکھتے لوگ یار سبھنے لگ دکھتے یار آپ لوگ او ہو او ہو میرے غصہ آنے لگ گیا یعنی میرا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ بس ختم ہونے لگی میں دل کرتا ہوں میں چراغے مارنے شروع کر دو آپ لوگوں کو سو گئے آپ لوگ سو گئے آپ ڈو آئی ہیو اے ساؤنڈ نو ساؤنڈ عجیب بھائی آپ سے میں اس کے بارے میں سوال پوچھوں گا ابھی تو میں نے سوال پوچھنے لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ کو یہ میں کلیئر کرتا جاؤں تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے نا توارفا آپ کو بھی بس موقع چاہیے تھا کہ تموجن مائک پہ آئے اور آپ غائب ہو جائیں آپ جا کر کچن میں جو ہے تو کھانا بنانا شروع کر دیں تو امین صاحب تو چلے ان کے عمر کا تقاضا بوڑھے ہو گئے بےچارے اور بوڑھے میں شمار ہیں ایک ایک بھائی تو دکان میں بیٹھے ہوں گے ہوں گے ہیما صاحب نے تو ٹیکس لکھا ہے سلام لکھا ہے تو ننظیر بشیر کا بھی یہی حال ہے اے جی صاحب بھی دکان میں مصروف ہیں چالیس منٹ ہیں ان کی چھٹی ہونے میں, میں گھسے ہوں گے اچھا شیراز صاحب پتہ نہیں کہاں پہ ہیں فراز صاحب تو وہ بھی اس مصروف ہیں چلے ٹھیک ہے عرفان صاحب جی جی فراز صاحب آج بھی ہے تو بھائی نے کہا ہوگا جاؤ بھائی کام کرو وہاں پر یہ کرو وہ کرو تو آج ان سے برتن دھلوائے جا رہے ہوں گے مجھے صحیح لگ رہا ہے ابھی تک تو وہ مصروف ہے چلے گا ہم ان کی مصروفیت مان لیتے ہیں بنتے ہوا آپ کہاں پہ ہیں زندہ, زندہ ہیں کہ نہیں ہے اچھا آپ زندہ ہیں آپ کٹے ہیں او اچھا اچھا اچھا اچھا تو آپ کے پلے کچھ پڑھا جو میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے بنتے ہوا آپ ہی ہیں اور تو باقی سب اڑلے چل اس کا مطلب سرکار سرم ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے بہادیا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حاضر اور ناظر ہر جگہ پہ سرکار حاضر بھی ہیں دیکھتے ہیں اور موجود بھی ہیں تو یہ تو اس طرح ہو گئی کہ اگر آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب ہے سرکار ہم کرسی کے نیچے ہوں گے تو کہتے ہیں آپ لوگ تو بڑے بے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پھر تو اللہ تعالیٰ بھی ہر جگہ پہ حاضر ہے اگر آپ کرسی پہ بیٹھے تو کرسی کے نیچے پھر متبلا ہے تو پھر تو آپ بھی بڑے بے ہو گئے تو حاضر اور ناظر کے مطلب نہیں ہے کہ سرکار اپنے جسم اصل کے ساتھ میری بات سمجھے جسم اصل کے ساتھ ہر جگہ میں موجود ہیں بلکہ جس میں اصل ان کا قبر مبارک میں ہے اور وہ ہر جگہ پہ جاتے ہیں مختلف جگہ پہ ایک بیک وقت بھی جا سکتے ہیں تو وہ جسم ان کا مثال ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح روح ایک جسم کے کئی ہیں ہاتھ پاؤں چہرہ آنکھیں لیکن روح سب کے ساتھ اٹیچ ہے بیک وقت اسی طرح جسم کہیں بھی ہو جاتے ہیں نا تو وہ روح جو ہوتی ہے باقی شام کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتی ہے اور یہ دیوبندیوں کے مولوی نے بھی یہ بات مانی ہے دیوبندیوں کے مولوی نے بھی لیکن وہر کا انکار کرتے ہیں اب سرکار جو ہیں وہ سرکار لوگوں کا مالکوں کا جواب بھی دیتے ہیں سرکار لوگوں کو اپنے دیدار بھی کراتے ہیں ان کی شفات کرتے ہیں سرکار سرم پہ امت کے امال پیش کیے جاتے ہیں سرکار اچھے امال پہ خوش ہوتے ہیں برے امال پہ خفا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان تمام اچھا اب س... اب جو ہوگا وہ یہ ہے کہ سرکار قبر میں سلام کا جواب دیتے ہیں یا نہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسولہ صبح نے فرمایا کہ جو شخص نے مجھ پر سلام بھیجا ہے تو وہ اس حال میں سلام دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روح میری طرف لوٹائی ہوئی جی ہوتی ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جناب وہ تو سلام کے لیے ان کی روح لوٹائی جاتی ہے باقی تو اس پہ میری بات یہ سوال آپ پہ کر سکتے ہیں کہ بھائی وہ تو صرف سلام کے لیے ان کی روح لوٹائی جاتی ہے باقی تو ان کی روح وہاں پہ ہوتی تو آپ یہ کہیں گے کہ اس وقت امت میں لاکھوں مرتبہ جو ہے لوگ سلام درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو بس اب ان کو روح آئے گی اور جائے گی آئے گی اور جائے گی نہیں ان کی روح جب ایک بار لوٹا دی گئی وہ ہمیشہ کے لیے لوٹا دی گئی ہے کیونکہ فرشتہ مقرر ہے سرکار سن کو باقاعدہ سلام دے رہے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں فلاں فلاں لوگ سلام دے رہے ہیں حضرت اوس رضی اللہ بیان کرتے ہیں صلی اللہ سلم نے فرمایا تمہارے میں سب سے افضل جن جمعہ ہے اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اسی دن لوگ بے ہوش ہوں گے اسی دن تم مجھ پر کسرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جسم تو قبر میں موسیقی ہو چکا ہوگا پھر ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا آپ نے فرمایا اللہ نے انبیاء کے اجسام ان جسموں کو زمین پر کھانا حرام فرما دیا ہے بھائی روم میں ویسور ویسور نہیں جلیں گے ٹھیک ہے اس روم میں ویسور نہیں کریں گے جس نے بات کرنی ہے مین روم میں ٹیکس میں لکھے ایک والا روم نہیں ہے اچھا امام بہ کے اپنی سنگ کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو شخص میری قبر پر درود پرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ضرور کے ساتھ ایک فرشت مقرر کرتا ہے جو میرے پاس وہ درود پہنچاتا ہے ایسا شان کبھی آپ نے کسی کی دیکھی ہے اور اس شخص کی دنیا اور آخرت کے لیے وہ درد کافی اور میں اس کی کیا گواہی دوں گا یا فرمایا میں اس کی شفات کروں گا حضرت ابو حرا فرماتے ہیں کہ نبی نے فرمایا جس شخص میری قبر کے بعد ضرور پڑھا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں جس نے درود درود مجھ پر دور سے پڑھا وہ مجھے پہنچا دیا جاتا ہے اچھا ابن ابن کئی نے امام تبرانی کی موج میں کبیر سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ حضرت بدردہ بیان کرتے صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے ضرور پڑوس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو شخص ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے سرکار کی آواز جو ہے آواز ان تک پہنچتی ہے خواہ وہ کہیں بھی ہو آپ کی وفات کے بعد بھی آپ نے فراہم میری وفات کے بعد بھی سبحان اللہ اچھا سرکار وسلم کی اکبر میں نماز پڑھتے ہیں کیا سرکار کو امت کے اعمال پیش کیا جانا اس پہ بھی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے یار فراز بھائی آپ تھوڑا سا روم کا ماحول خراب نہ کریں آپ نے کوکنگ کرنی ہے نا تو بعد میں کر لیں ٹھیک ہے اس وقت میں چاہوں گا اچھا سعید بن عبد العزیز بیان کرتے کہ یا میں میں تین دن سرکار سرم کی مسجد میں آزان دی گئی اور نہ اقامت کی گئی سعید بن مسید کہتے ہیں ان دنوں مسجد نبوی سے میں مسجد نبی سے نہیں نکلا انہوں نے نماز کے وقت صرف اپنی اس پر آواز سے پتہ چلتا تھا کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے سنتے تھے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سرکار قبر میں مبارک میں سلام کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بھائی آپ نے تو بڑا اہم ٹاپک تعویز کر دیا میں کیا کروں اچھا رسول اللہ کو پاس قبر میں امت یا اعمال پیش کیے جاتے ہیں حضرت بن مالک بیان کرتے رسول فرمایا میری زندگی میں بھی تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ مجھ پر آسمان سے وہی اترتی ہے اور میں تم کو حلال اور حرام کی حلال اور حرام کی خبر دیتا ہوں اور میری وفات میں بھی تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ ہر جمعرات کو تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں نیک اعمال پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور جو تمہارے گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی التجا کرتا ہوں سبحان اللہ میں مختصر کرتا جا رہا ہوں اچھا علامہ احمد خسلانی کیا لکھتے ہیں جو شخص آپ کی کپران کے پاس سامنے کھڑا ہو آپ کو اس کا علم ہوتا ہے اور آؤ آپ اس کا کلام سنتے ہیں جس طرح حیات ظاہرہ میں سنتے تھے کیونکہ عمر کا مشاہدہ کرنے ان کے احوال ان کی نیتوں ان کے ارادوں ان کے دل کے خیالات کو جاننے میں آپ کی حیات اور وفات میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ چیز آپ کے نزدیک بالکل ظاہر ہے علامہ سیوتی لکھتے ہیں ہمارے اصحاب میں سے متقلمین اور محققین نے کہا ہے کہ ہمارے نبی رتن وفات کے بعد بھی زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کے عبادات سے خوش ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں سے خفا ہوتے ہیں جی جی آپ مصروف کریے اپنے ساتھ تو. وہ تو میں مزاح کروں آپ سے میں اس کو مختصر کرتا جا رہا ہوں یار شیخ عبدالحق الحق محدود علی رحمتہ اللہ لیتے ہیں اور مطلب شاہ عبدالعزیز محدود علی کو میں نے چھوڑ دیا ہے شیخ عبدالحق الحق میں لکھ دیتا ہوں پڑھ دیتا ہوں علماء امت میں کثرت مذاہد اور اختلافات کے باوجود اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ رسول اللہ وسلم حقیقت زندہ اور دائم اور باقی ہیں اور امت امال میں حاضر اور ناظر ہیں اور طالبان حقیقت اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کے فیض پہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت فرماتے ہیں ساجی شوکانی وابیوں کو مولوی لکھتا ہے محققین کی ایک جماعت کے مذہب ہے اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی بادشاہ سے خوش ہوتے ہیں شب صلاحیم آبادی غیر مقدم نے بھی یہی لکھا ہے اچھا کیا سرکار تمام کائنات کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں یا نہیں تمام انہیں کائنات کو دیکھ سکتے ہیں یا سنیے حضرت نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز نے تمام دنیا کو میرے لیے مرتفع کر دیا اور میں دنیا کی طرف جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے میں اپنی ستیلی کی طرف دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی وسلم کے لیے اس کو اس طرح منکشف کرتے دیا جس طرح آپ سے پہلے نبیوں کے لیے منکشف کیا تھا اس حدیث کو ابرانی نے روایت کیا ہے امام <سؤال> <سؤال> بخاری نقل کرتے ہیں جس نے دیکھا وہ دیکھے گا اور شیطان میری مثل نہیں بن سکتا جس نے نیند میں دیکھا وہ کریم مجھے بیداری میں دیکھے گا اور شیطان میری مثل نہیں بن سکتا ہاں but... سنا ہوا ہے تو اس حدیث کو امام, امام داود اور نماز احمد نے بھی روایت کیا تو سرکار کا فرمان ہے جس سے مجھے نیند میں دیکھا ہوں اور مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا علامہ آلوسی ہانفی لکھتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم کی وفات کے بعد امت کے ایک سے زیادہ کاملین نے آپ کی زیارت کی ہے اور آپ سے بیداری میں فیض حاصل کیا ہے شیخ سراج الدین بن ال نے طبقات اللہ میں لکھا ہے کہ شیخ ابد القادر جیلانی العزیز نے بیان کیا ہے کہ میں نے زہر سے پہلے رسول کی زیارت کی آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے سنیے اور سے سنیے بادری مزار بات ہے تو وہ جو چاہوں گا. کہ تم نے میری اچھا کہاں گیا میرے بیٹے تم خطاب کیوں نہیں کرتے میں نے کہا رسول السلم میں عجیمی شخص ہوں تو بغداد کے سامنے کیسے کلام کرو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو میں اپنا منہ کھولا تو آپ نے اپنا ساتھ مرتبہ لواب ڈالا میرے منہ میں اور آپ نے فرمایا لوگوں سے کلام کروں حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی دین کی دعوت دو پھر زور کی نماز پڑھ کر لوگوں کے سامنے بیٹھ گیا میرے پاس بہت مخلوق ہے اور مجھ پر کلام ملتوس ہو گیا پھر میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زیارت کی جو میرے سامنے مجس میں کھڑے ہوئے آپ نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے کلام کی نہیں کرتے میں نے کہا میرے والد میں مجھ پر کلام مل... فرما اپنے منہ فرم کھولو میں نے منہ کھولا تو آپ نے میرے منہ میں چھ مرتبہ میں نے کہا آپ نے سات مرتبہ کیوں نہیں کیا اپنے عظم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے غائب ہو گئے نیز شیخ شراج الدین نے لکھا ہے کہ شیخ خلیفہ بن موسا النہر ملکی رسول اللہ علیہ وسلم کی نیند اور بیداری میں مقصد زیارت کرتے تھے سبحان اللہ <coughs> انہوں نے رسول سے نیند اور بیداری میں اکثر افعال حاصل کی اور ایک بار انہوں نے میں آپ کی ستر مرتبہ زیارت کیا کیسے لوگ ان باریوں میں سے ایک بار آپ, نے آپ سے فرمایا اے خلیفہ میری زیارت کے بے قرار نہ ہوا کرو کیونکہ بہت سے ہو میری زیارت کی حسرت میں فوت ہو گئے ہیں اللہ, اللہ, اللہ اللہ شیخ تاجدین بن اطاء اللہ نے اللہ مغن میں لکھا ہے کہ شخص شیخ ابو العباس مرسی سے, سے ہاتھ سے میرے ساتھ مسافیہ کی انہوں نے کہا میں نے اس حال سے رسول اللہ سوا کسی سے مسافر نہیں کیا شیخ مرسی نے کہا اگر رسول اللہ کی پلک جھپکنے کے مقدار بھی میری نظروں سے اجل ہو تو میں اپنے آپ کو مسلمان شمار نہیں کرتا اللہ اللہ اللہ اللہ, اللہ متقدمین اور متاثرین سے منقون ہے کہ نیند میں زیارت کی اور اس کے بعد بیداری میں زیارت کی انہوں نے اس حدیث کی تجدید کی جن چیزوں کے متعلق وہ متشوش سے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رسول وسلم اس طرح بیان کیا جس سے ان کی تشویش اور پریشانی دور ہو گئی علامہ سیتی نے نبی کریم اللہ علم کی رویت کے سلسلے میں تمام حادث اور ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ خلاصہ ہے نبی کریم اسلم اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہیں اور آپ اطراف عرض میں جب چاہیں جہاں چاہیں تصرف کر سکتے ہیں اور تشریف لے جاتے ہیں اور عالم ملکوت میں آپ اسی اسیت کے ساتھ ہیں جس ہیت میں آپ وفاظ سے پہلے تھے اسے کوئی تبدیلی نہیں اور آپ کی آنکھوں سے اور آپ آنکھوں سے اسی طرح غائب ہیں جس طرح فرشتے غائب ہیں حالانکہ وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اعزاز و اکرام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو حجابات ہیں ان کو اٹھا دیتا ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثت پر دیکھتا ہے کہ اس سے کوئی چیز مانے نہیں ہے اور جس میں مثال کی تفصیص کا کوئی باعث نہیں ہے علامہ رحمت اللہ علیہ کے تمام انبیاء کے متعلق یہی موقف ہے انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں اور وفاق کے بعد ان کی روحیں لوٹا دی جاتی ہے اور ان کو قبروں سے نکلنے اور تمام الوی اور سلفی ملکوت میں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہیں امام ابن حبان نے اپنی تاریخ میں امام ابن اور امام طبرانی نے موجود کبیر میں اور امام ابو نویم نے ہیلیہ میں حضرت روایت کیا ہے کہ نبی فوت ہونے کے بعد چالیس دن اپنی قبر میں رہتا ہے <coughs> اچھا بو آن کی ٹھیک ہے تسبیح تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کو وہ تعداد معلوم ہوتی ہے سو دانے کی ہے ایک ہزار دانوں کی ہے تو آپ نے کوئی مخصوص مقدار میں کسی چیز کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو آپ تصویر یوز کرتے ہیں تو تو اپنی ہاتھ کی بھی کرے تو جسم آپ کے جو ہیں قیامت کے ان ضرور گواہی دیں گے جو جو بھی آپ نے اپنے جسم کے جو, جو کام بھی کی آزاد کا ہوگا امام عبدالرزا نے سعید بن مصیب سے روایت کہ کوئی نبی فوت ہونے کے بعد چالیس دن سے زیادہ قبر میں نہیں رہتا امام الحرمین نے نہایا میں اور علامہ رافی نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ نبی کمیشنر نے فرمایا میں اپنے رب کے نزدیک سے زیادہ مکرم ہوں کہ مجھے تین دن کے بعد کبر میں رکھے امام اللہ نے کہا یہ مریضے کے دو دن سے زیادہ قبر میں رکھیں علامہ سیدی کو موقف یہ کہ امبیام قبر میں نہیں ہوتی عالم الملکوت میں ہوتے ہیں جن احادی سے علامہ سیدی نے استطلاح کیا ہے علامہ ابن جوشی نے ان کو موضوع کرا دیا نیز احادی سے صحیح یہ ثابت ہے کہ امبیال سلام اپنی قبروں میں ہوتے ہیں صحیح ہے کہ امبیال سلام اپنی قبروں میں زندہ ہے اور جب چاہیں جہاں چاہیں روح زمین میں تصریف لے جاتے ہیں اور تصرف کرتے ہیں علامہ آلو شریف ہیں میرا زن غالب ہے کہ نبی کریم وسلم کی زیارت بسر سے اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہم دوسری متعارف چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ایک حالت برستی اور عمر وجدانی ہے اس کو مکمل طور پر وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے بحر مند کیا ہے چونکہ یہ روایت روایت بصر کے بہت زیادہ مشابه ہے اس لیے دیکھنے والے یہ گمان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی آنکھوں سے اس طرح دیکھا جیسے وہ متعارف چیزوں کو دیکھتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ روہیت قلبی ہے جو روہیت بسری سے بہت زیادہ مشاہدے ہے جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے یا تو وہ آپ کی روح کو دیکھتا ہے جو صورت مری یعنی انسانی پیکر میں ظاہر ہوتی ہے اور اس روح کے تعلق آپ کے جسم اطہر کے ساتھ قائم رہتا ہے جو آپ کے قبر انور میں موجود ہے جیسے کہ ابراہیل حضرت وہی کل بھی کی صورت میں اور یا کسی اور صورت میں آتے تھے اس کے باوجود پر موجود ہوتے تھے یہ زیارت کرنے والا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مثالی کو دیکھتا ہے جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روح مقدس م... ا... ا... کیا ہوتی ہے اس کو متعلق ہوتی ہے اور جسم مثالی کے تعداد سے کوئی چیز معنی نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بوجھ یا اجتھاء مثالی ہوں بیک وقت بہت سے لوگ آپ کی زیارت کریں اور اجتھا میں مثالی میں سے ہر جسم کے ساتھ آپ کی روح کریم متعلق ہو اس کی نظیر ہے کہ جیسے انسان کی ایک روح اس کے بدن کے ہر عضو کے ساتھ متعلق ہوتی ہے ہماری تقریر سے شیخ ابو العباس سب اسکول کی توجہ ہو جاتی ہے کہ آسمان زمین عرش اور کرسی سب جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہے ہیں یعنی ہر جگہ آپ کا جسم میں مثالی تھا اور آپ کی روح کا اس سے تعلق تھا اور یہ اشکال بھی حل ہو جاتا ہے کہ متعدد دیکھنے والوں نے نبی کریم السلم کو ایک معین وقت میں مختلف مقامات پر دیکھا یعنی انہوں نے آپ کے اجساد مثالیاں دیکھے جس کے ساتھ آپ کی روح متعلق تھی سبحان اللہ علیکم السلام و اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے قبر میں کو جو حیات حاصل ہوتی ہے ہر چند اس حیات پر وہ امور مرتب ہوتے ہیں جو دنیا میں مرتب ہوتے تھے مثلا وہ نماز پڑھتے تھے آزان اور اکامت پڑھتے تھے جو سلام سنتے ہیں اس کا جواب دیتے ہیں اس کی مثل دوسرے امور ہے لیکن اس حیات میں تمام امور مرتب نہیں ہوتے جو دنیا کی معروف حیات میں مرتب ہوتے ہیں اور اس حیات کو ہر شخص محسوس کرتا ہے نہ کہ اس کا ادراک کر سکتا ہے اگر بالفر علیہ السلام کے قبریں مرکشف ہو جائیں تو تمام لوگ قبروں میں علیہ سلام کو اس طرح دیکھیں گے اس طرح باقی ان اجسام کو دیکھتے ہیں جن کو زمین نہیں کھاتی ورنہ حدیث میں تار ہو جائے گا کیونکہ حادث میں بھی مذکور ہے کہ علیہ السلام قبروں میں زندہ ہوتے ہیں محمد سری اب میں حدیث موسان حضرت یوسف کی قبر کو مصر میں منتقل کیا آخر حضرت حجمی سے سوال کیا گیا کہ کیا اب بھی نبی سلم سے بیداری میں ملاقات اور علم کا حاصل کرنا ممکن ہے ابن حجر مکی جواب میں لکھتے ہیں ہاں یہ ممکن ہے اور یہ علیاء اللہ کی کرامات میں سے علماء شاقع میں سے امام غزالی بازری تاج الدین سبکی آفیف یاقی اور علماء مارکی میں سے علامہ قرطبی ابن ابی جمرہ اور ابو شا... عبو... آ... کیا ہے یہ؟ نام تھوڑا فکر ہو رہا ہے بس سے. نے اس کی تصویر کی ہے منقولی ہے کہ ودی اللہ کے مجسمے پھر انہوں نے ایک حدیث بیان کی اس ودی اللہ نے کہا یہ باطل ہے فکی نے پوچھا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کیا تمہارے سر کے پاس نبی کریم شرم کھڑے ہوئے فرما رہے ہیں یہ بات میں نے نہیں نے فکی کے لیے بھی کشف کر دیا اور زیارت کر لی وادیوں کو مولوی انشا کشمیری لکھتے ہیں سوری دیوبندیوں کو مولوی انرشا کشمیری لکھتے ہیں میرے نزدیک کی میں زیارت کرنا ممکن ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمایا اس کو زیارت ہو جاتی ہے کیونکہ منقول ہے کہ علامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرتبہ بیداری میں زیارت کی علامہ شعرانی نے, شعرانی نے خود علامہ سیٹی کے حوالے سے لکھا ہے کہ میں نے پچہتر مرتبہ بیداری میں زیارت کی اور بالمشافہ ملاقات کی نظامیہ میں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض عادی کے متعلق نبی کریم سلم کی تصدیق کے بعد ان کو صحیح کرار دیا کو امام شاہ رانی رحمتہ اللہ نے نبی علیہ وسلم کی بیداری میں زیارت کی ہے اور آٹھ رفقا کے ساتھ آپ سے صحیح بخاری پڑی پھر شاہ رانی نے ان میں سے ہر ایک کا نام ان میں سے ایک حنفی تھا کشمیری صاحب نے کہا کہ بیداری میں آپ کی زیارت متحق ہے اور اس کا انکار کرنا جہالت ہے کچھ سمجھ آگے آپ کو کہ سرکار صحیح حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں ٹھیک ہے بور تو نہیں ہو گیا آپ لوگ یار باتیں تھوڑی سی بڑی بڑی ہیں مجھے امید ہے آپ بور روگ ہو گئے ہوں گے بہاراج جی جن لوگوں کے ہم نام لے رہے ہیں وہ نام لینا ضروری ہے ان کے اقوال سے ایک کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ اے فاضر بریلی رحمت اللہ علیہ کی طرف عقیدہ نہیں ہے بلکہ یہ عمر کا یہ نہیں کہ صرف بریلیوں کے عقیدے ہیں جناب انگریزوں کے دور میں بریلی پیدا ہوئی اور ان کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہے جناب چلا آ رہا ہے جیسا میں نے آپ کے سامنے جو بندی بھی کوٹ کیے ہیں متقدمین اور متقمین اور متاخرین سب کو میں نے کوٹ کیا ہے اچھی بات ہے ابھی تو میں یہ ٹاپک ابھی آدھا بھی نہیں ہوا یار ابھی تو بڑا بات ہے اچھا اچھا اب یہ بتائیے اس میں سے ایک سوال ہو سکتا ہے بھائی کہ رجنا سنگم کے کافی جسم ہیں ایک جسم اصلیہ ہے باقی جسم مثالیہ ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کوئی حدیث ہے اس کی آپ وادی سوال کریں گے کیونکہ وہ کہتے عام جی آپ اہل حدیث ہیں اور ہمیں تو ہر بات میں حدیث چاہیے تو آپ لوگ جو کہتے ہیں آپ نے جتنی بھی باتیں بزرگوں کی کوٹ کی ہے وہ بڑے نیک بزرگ ہیں ہم ان کی ادب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں لیکن بھائی وہ ان کا ادب احترام اپنی جگہ پہ لیکن جب تک کوئی حدیث نہ ہو تو ہم یہ جس میں مثالیہ اور جس میں اصلیہ اس کے قائل کس طرح ہو جائے سوال ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی جواب دے گا مجھے وہابیہ اعتراض کرے گا جناب یہ تو بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں لیکن اس کی کوئی حدیث تو مجھے دیجئے نا اچھا میں دیتا ہوں نا میں دیتا ہوں ادیض بھائی تو کوئی اور بھائی بھی روم میں سن رہا ہے یا نہیں یار دیکھیں سنا کرے تھوڑا سا ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے شہر خلقت تو پسانے کو بہانے مانگے تو بھائی یہ نوٹ کر دیا کرے باتیں کوئی مسئلہ نہیں نا اچھا میں اب عزیز بیان کرنے لگوں اچھا اس عزیز کو اپنے دھیان میں رکھے امام احمد اپنی سنعت کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت قرآن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور اس سے پوچھا کیا محبت اللہ آپ محبت کرتا ہوں پھر نبی کو... دیکھا شخص کے بیٹے کو کیا ہوا صاحبہ نے, اس کی وہ فوت نبی نے اس کے سے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کہتے کہ تم جنت کے دروازے سے تم جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہو تمہارا بیٹا اس دروازے پر پہلے سے موجود تمہارا انتظار کر رہا ہو عشرہ سے پوچھا یار سلوم یہ بشارت تو شخص کے لیے خاص ہے یا ہم سب کے لیے آپ نے فرمایا تم سب کے لیے ہے سمجھ گئے میری بات کہ جنت کے جس دروازے سے بھی آپ داخل ہو آپ اپنے بیٹے کو پائیں گے اب اس کی تھوڑی سی تشریح سنیے ٹھیک ہے اس حدیش میں اشارہ ملا علی کاری لکھتے ہیں کہ بطور خر کی عادت جس اجساد مثالیہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ بچہ بیک وقت جنت کے ہر دروازہ پر موجود ہوگا نیز ملا علی کاری محمد اللہ لکھتے ہیں جب اولیا کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے تو ان کے ایسے اجساد مثالیہ کا تعدد بعید نہیں ہے جو آنے واحد میں مختلف مقامات پر ہوتے ہیں شیخ عبدالحق الحق مسجد علی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں یہ سب سے پہلے بر صغیر سب کانٹینٹ کے سب سے پہلے محدث سے جی جی نیٹ ٹو تھرو سم واٹر یہ سنیے بڑی مزار بات ہے بعض محققین ابدال کی وجہ تصویر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے جس جگہ جانا مقصود ہوتا ہے تو وہ پہلے اپنی جگہ پہلی جگہ اپنے بدلے میں اپنی مثال چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور سادات صوفیہ کے نزدیک عالم اجسام اور ارواح کے درمیان ایک عالم مثال بھی ہے اور عالم اجسام سے لطیف اور عالم ارواح سے کثیف ہوتا ہے اور روحوں کا مختلف صورتوں میں متبسل ہونا اس عالمی مثال پر مبنی ہے حضرت ابراہیل کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت کے صورت میں اور حضرت مریم کے پاس بشر صورت صورت صوبی کی صورت میں متمثل ہونا یعنی آپ کے پاس آنا ظاہر ہونا کسی انسان کی شکل میں اسی عالم مثال کے طبیل سے ہے اور اسی وجہ سے جائز ہے کہ حضرت موسی چھٹے آسمان پر بھی موجود ہوں اور اسی وقت اپنی قبر میں بھی جس میں مثالی کے ساتھ موجود ہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں جگہ دیکھا ہو احمد اللہ مہاجر مکھی لکھتے ہیں کہ رہا یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا <coughs> یا پی جگہ کیسے بےکوق کا تشریف فرما ہوئے یہ ذہیق شبہ ہے آپ کے علم و روحانی کے نسبت جو دلائل نقلیا اور کشکیے سے ثابت ہے اس کے آگے یہ ایک سی بات ہے علاوہ اس کے کہ اللہ کی قدرت تو محل کلام نہیں تانوی ثابت ہیں کہ محمد بن الزری مجزو نے ایک دفعہ تیس شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھائے اور کئی کے شہروں میں ایک شب میں شباش ہوتے تھے تھان صاحب لکھتے ہیں, ہیں شیخ محمد اشربی کی اولاد کچھ ملک مغرب میں مراکش کے بادشاہ کی بیٹی سے تھی اور کچھ بلاد اجم میں تھی اور کچھ بلاد ہند میں اور کچھ بلاد تقرر میں تھی آپ ایک ہی وقت میں ان تمام شہروں میں اپنے واہ اہل عیام کے پاس ہو آتے اور ان کی ضرورتیں پوری فرما دیتے اور ہر شہر والے یہ کے پاس قیام رکھتے ہیں اچھا آپ دیوبندی بولی شبیر احمد عثمانی کے لکھتے ہیں کہ انسانی روح ہے جب پاکیزہ تو وہ ابدان سے یعنی جسم سے الگ ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کی صورتوں میں یا کسی اور صورت میں متمسل ہو کر چلی جاتی ہیں جیسے ابراضی علیہ السلام کا حضرت وہی کلوی کی صورت میں یا کسی عرابی کی صورت میں متمسل ہو کر جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا چلے جاتے ہیں اس کے باوجود ان کا اپنا ابدان یعنی اصلیت سے تعلق برقرار رہتا ہے جیسے کہ بعض اولیا سے منقون ہے کہ وہ متعدد جگہوں پر دکھائی دیتے ہیں اور ان سے افعال سازر ہوتے ہیں ان کا انکار ہٹ درمی ہے جو کسی جاہل اور معنی سے ہی تصور ہو سکتا ہے اللہ نے دعویٰ کیا کہ نبی علیہ وسلم کی ایک وقت میں متعدد جگہ جائید کی جاتی ہے حالانکہ اس وقت آپ اپنی قبر میں نماز پڑھ ہوتے ہیں سبحان اللہ علامہ جلال الدین علامہ سید آلوسی علامہ ابن حجر ہتمی علامہ شیخ عبدالحق محسودی مکی شیخ اشف علی تھانی شبیر احمد عثمانی کی سری حبارات سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور کائنات کا ملاحظہ اور اعمال امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور احوال جو برزخ میں مشغول ہیں اور جب چاہیں جہاں چاہیں تشریف لے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت میں متعدد جگہ تشریف لے جاتے ہیں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و نازر ہونے سے ہماری یہی مراد ہے میری سمجھ گئے بات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و نازر سے ہماری یہی مراد ہے ایک سوال یہ کہ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں جگہ موجود ہو تو ہر جگہ آپ بہی نہیں موجود ہوں گے تو یہ تکثر جزی ہے اور وہ محال ہے اور دوسری جگہ اگر آپ کی مثال ہے تو مثال شہ غیر شع ہوتی ہے آ جس جگہ آپ نہ ہوئے بلکہ آپ کا غیر ہوا اس کا جواب یہ کہ اساد مثالیوں میں اشار حسیہ کے لحاظ سے بہرحال تغایر ہے اس لیے یہ تکسر جزی ہے اور چونکہ ان تمام اسصاد مثالیوں میں روح واحد متصرف ہے اس لیے یہ اجسام آپ کا غیر نہیں ہے اچھا جناب یہ راج کے واقعہ بہت لمبا اسی طرح ایک پوائنٹ بھی اتنی لمبی بحث ہے آپ اندازہ کریں لیکن میں بعد میں کافی چیزیں آسمان پر جانے کیا خیال ہے اگر سدرت منتہا کے آگے کی بات پڑھ لیتے ہیں کیا خیال ہے باقی اور آپ نے دیکھا سدرتن منتہا کے آگے چلتے ہیں آپ کی اجازت ہے منتہ ہے سترا والے اس سے اوپر نہیں جا سکتے اور سترا سے بھی منتہا ہے وہ اوپر والے سدرا سے نیچے نہیں جا سکتے اور نبی السلام سترا سے اوپر بھی گئے اور اوپر جانے کے بعد سدرا سے نیچے بھی آئے سبحان اللہ معلوم ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حد سے آگے گزر گئے عالم خلق میں ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی ہے وہ اس حد سے آگے نہیں جا سکتا صرف نبی کریم وسلم ایسی مخلوق ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی حد نہیں رکھی جس چیز کی بھی حد بنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حد سے گزر گئے سبحان اللہ او بھائی انگلش میں انگلش مجھے نہیں آتی اتنی مجھے اردو میں پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے کہہ رہے ہیں انگلش میں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جسم ہوتا ہے ایک باڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ بیک وقت سیم ٹائم پہ مختلف جگہوں پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں ایک تو ان کو اوریجنل جسم جو ہے جو ریل جسم ہے وہ اپنی قبر میں ہوتا ہے دوسری جگہ پر ان کے مماثل ہوتا ہے جسم اور روح کا تعلق سب کے ساتھ بیک وقت ہوتا ہے جس روح کا تعلق آپ کے جسم میں ہرو عضو کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح ان کا تعلق بھی ہوتا ہے تو مجھے اچھا اب ہم سرکار سے بھی نبی علیہ وسلم بے مسل ہیں کائنات میں کوئی آپ کی مسل نہیں ہے کیونکہ آپ سیدرا سے اوپر بھی گئے اور سیدھر سے نیچے بھی آئے اگر آپ نیچے والوں کی طرح ہوتے تو سیدھر سے اوپر نہ جا سکتے اگر آپ اوپر والوں کی طرح ہوتے تو سی سے نیچے نہ آ سکتے معلوم ہوا کہ سے نیچے کوئی آپ کی مثل ہے نہ ستر سے اوپر کوئی آپ کی مثل ہے سبحان اللہ حضرت ابراہیم سلام کو حضرت ابراہیل کو نبی کریم صلی سلیم السلام سترہ سے آگے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا ایک اگر میں ایک پور یعنی ایک انچ بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا حضرت ابراہیل آپ کے ساتھ سترہ کے پار چلے جاتے تو کیا واقعی جل جاتے اہل عرفان یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیل نبی کریم سرم کے ساتھ چلے جاتے تو آرگرد نہ جلتے نبی کریم کے ساتھ آپ کے کپڑے اور آپ کے نالے چلی اور نہیں جلے تو جبراہیل کیسے جل جاتے سبحان اللہ اچھا یہ بھی کہتے کہ جب آپ کے رفیق اور شریف کے سفر بن کر چلے تھے تو سیدرا سے نیچے رہ گئے تھے اور نالین آپ کے قدموں سے لپٹ کر چمٹ کر چلی تھی تو سدرا کے پار گزر گئی اس موقع پر حضرت شادی شہراجی کے اشار جو ہیں بڑے مزار ہیں لیکن وہ فارسی میں ہیں کچھ اچھا یہاں پر سرکار کو آواز آتی ہے آواز آتی ہے بڑی سرکار سے آگے رف رف یعنی سب رنگ کا ایک تخت پر بیٹھ کر تنہا روانہ ہوئے سبحان اللہ تو تنہائی سے آپ کو گبراہٹ اور وحشت اللہ تعالیٰ نے گبراہٹ دور کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر کی آواز کے مشابق آواز پیدا کی فقال یا محمد ان اے محمد آپ کا رب آپ پر سلاد پڑتا ہے یعنی درود پڑتا ہے کا ذہن سلاد سے یہ نماز کے معنی کے طرف متوجہ ہوا اور آپ حیران اور متعجب ہوئے کہ رب نماز پڑھتا ہے تب اللہ تعالیٰ نے آپ کے تعجب کو ضائع کرنے کے لئے آواز دی اور جو تم پر صلاح پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے تم پر صلاح پڑھتے ہیں تب نبی کریم صلی اللہ کا ذہن اس طرف متوجہ ہوا کہ یہاں صلاح کے معنی نہیں ہے نماز کے نہیں ہے رحمت کے اگر یہ سوال کیا جائے کہ ابتدان آپ اللہ تعالیٰ اچھا ابتدا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن صلاح سے رحمت کے معنی کی طرف متوجہ کر دیتا پہلے آپ کے ذہن کو صلاح سے نماز کی طرف منتقل کر کے آپ میں تعجب پیدا کیا پھر اس تعجب کو رحمت کے معنی کی طرف متوجہ کر کے ظاہر کیا اس میں حکمت کیا تھی اس کا جواب یہ کہ نبی کلیسن کو تنہائی سے جو وحشت لاحق ہو رہی تھی اس وحشت کو زائل کرنے کے لیے آپ نے تعجب پیدا کیا کیونکہ گھبراہٹ اور وحشت کے وقت اگر انسان کے ذہن کسی اور متوجہ ہو جائے تو گھبراہٹ ظاہر ہو جاتی ہے سہان اللہ آخری سوال کیجیے کہ اقتدار اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں گبراہٹ ہی پیدا نہ کرتا حتیٰ کہ اس کو ظاہر کرنے کے لیے آپ کو تعجب پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی اس کا جواب یہ کہ گھبراہٹ دل میں ہوتی ہے اور تعجب ذہن اور دماغ میں ہوتا ہے سبحان اللہ اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سمجھ سے ظاہر کرنا چاہتا تھا وہ کہ سترا کے پار وہ شخص جا رہا ہے جس کا دل بھی ہے اور دماغ بھی ہے اور دل و دماغ جسم میں ہوتا ہے روح میں نہیں ہوتا تو لوگوں جان لو یہ جسمانی معراج ہے محض روح کی معراج نہیں ہے سبحان اللہ یار قربان جاؤں جی کس قسم کی نیز ان تمام واقع سے بھی معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہلتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق بوبکر کی آواز سے بہلتا ہے غار سو کی تنہائی میں بھی حضرت بوبکر سر کو ساتھ دیا واہ جی واہ واہ تھینک یو تھینک یو ستر کے پار تنہائی میں حضرت ابو بکر کی آواز آئی تسکی نہیں ہوئی قبرانور کی تناہی میں حضرت بکر کو ساتھ رکھا اور جنت رسول کے ہم بکر صدیق ہوں گے سبحان اللہ کیا بات ہے یار اہ باقی کل ان شاء اللہ دیں پچاس نوازوں والی بات ہے وہ انشاءاللہ کل سے بات کریں گے سوباما جو پڑھا اپنی فرماس جو بھی اللہ جو ہے وہ تمہاری طرح سے اثرات ہم سب تک پہنچا جو بھی حالت ہے اللہ میرے با بابا جی کے ذرا جاتا ہے محمد اللہ وصلی اللہ تعالیٰ کی محمد